شفا پانے کے لیے بائبل مقدس میں ہمیں بارہ رسول ملتے بارہ مختلف میتھڈز ہیں, ہیں، طریقہ کار ہیں جس سے ہم شفا پا سکتے ہیں لیکن آج صرف میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا شفا کے لیے دو طریقے آپ کو بتانا چاہوں گا اور پھر کسی اور میٹنگ میں میں آپ کو اور باتیں بھی اس کے تعلق سے بتاؤں گا آج جو دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے پہلی بات کہ آپ اپنے ایمان سے شفا پاس سکتے دوسری بات اگر آپ کا ایمان اپنی شفا کے لیے کمزور ہے کم ہے تو آپ کسی کے ایمان سے شفا پاس۔ کوئی آپ کے لیے خاص طور پر جب آپ کے چیئرس لیڈرز آپ کے لیے ایمان سے دعا کرتے ہیں چاہے آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے آپ شفا پا اور نہ صرف یہ پرنسپل یہ اصول شفا کے ایریا میں اپلائی کرتے ہیں ہر ایریا میں ہر بلسنگ ہر کے میں یہ کام کرتے ہیں ہیں کہ کنانی میرے کل کے پاس یہودی نہیں تھی غیر قوموں میں سے کنانی عورت تھی یسو مسیح کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کو شفا دے شگردو نے اس کو منع کیا شگیردو نے اس کو جھڑکا کہ یسو مسیح کو ڈسٹرب نہ کر اور وہ خداون کے پاس آئی اس کو آ کے سجدہ کیا اور اس سے خداون میری مدد کر لیکن یسو مسیح نے اسے کیا جواب دیا کہ لڑکوں کی روٹی جو ہے وہ کتوں کو نہیں ڈالتے لیکن اس عورت نے کہا کہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں سو ایک عورت یسو مسیح کے پاس آئی اپنی پرابلم لے کر کہ میری بیٹی بیمار ہے اس کو پرابلم ہے اس کی زندگی میں معاوضے کی ضرورت ہے اس کو شفا دے لیکن یسو نے انکار کر دیا کہ میں تو پنی اسرائیل کو شفا دینے کے لیے آئے لڑکوں کی روٹی لے کر میں کتوں کو نہیں دے سکتا اور بجائے اس کے کہ وہ خداون کی اس بات سے افینڈ ہوتی ناراض ہو جاتی اس کو ٹھوکر لگتی جیسے آج کل ایمانداروں کو بہت جل ٹھوکر لگ جاتی ہے لیکن اس کے نانی عورت کو ٹھوکر نہیں لگے اس نے کہا کہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اور اٹھائیسویں آیت میں خدا یسو مسیح نے اس کنانی عورت کے بارے میں ایک بڑی بات کہی اس پر یسو نے جواب میں اس سے کہا عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے آی عورت تیرا ایمان کتنا ہے بہت بڑا ہے کنانی عورت ہے اسرائیلی بھی نہیں ہے یہودی بھی نہیں ہے لیکن یسو نے اسے یہ نہیں کہا کہ تیرا ایمان بہت ہے بلکہ یسو نے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے اس سے جو ہم ایک بات سیکھتے ہیں وہی ہے کہ جب ہمیں ہم دعا کرتے ہیں شفا کے لیے ہمیں شفا نہیں ملتی ہے اور دعا کر خداون سے اور مانگے خدا مجھے دے میں نے تجھ سے ہی شفا لے, لے اور پھر استعمت میں آگے لکھا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پر امین ایمان کس کا تھا ماں کا ایمان تھا شفا کس نے پائی بیٹی نے شفا پائی بیٹی کا ایمان ہی تھا شفا کے لیے تھا یہ نہیں تھا بائبل اس کے بارے میں نہیں بتاتی ہے ماں کا ایمان ہے کہ میری بیٹی خدا یس مسیح سے شفا پائے گی اور اس کو شفا ملی اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا یسمسی کو شفا دے آپ کے والدین آپ کے لیے ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا آپ کے جو پاسٹرز ہیں ایلڈرز ہیں،, ڈیکنز ہیں وہ آپ کے لیے ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا ایک دوسرے کو سکھائیں اپنے گھر میں ایمان کو سکھائیں ٹیچ ڈیم فیتھ ایمان کے بارے میں سکھائیں اپنے بزرگوں کو سکھائیں کہ وہ ایمان رکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ ایمان رکھیں کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن اور اٹھائیس ہمیں بتاتی ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی تو کیا چاہتی ہے کہ تیری بیٹی کو شفا چاہتی ہے یسو نے کہا تو میرے پاس ایمان سے آئی ہے تیرے ایمان میں کمزوری نہیں تیرے ایمان میں لرزش نہیں تیرے ایمان میں لچک نہیں تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسے تو چاہتی ہے جا تیرے لیے ویسے ہی اور لکھ ہے اسی گھڑی اس کی بیٹی نے کس گھڑی جس گھڑی پر وہ ایمان لائی اور ایمان میں قائم رہی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا یسو نے کہا اسی گھڑی تیری بیٹی نے شفا پڑا آپ کی زندگی میں بھی شفا کا ایک وقت خدا اسی گھڑی آپ کو شفا دینا چاہتا آپ کی شفا کا کون سا وقت ہے اگلے سال کل نہیں اسی گڑی یہ مومنٹ ہے آپ کی کون سا مومنٹ؟ جس لے آپ ایمان رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں ایمان کو ایکسپریس کرتے ہیں ایمان میں قائم رہتے ہیں بڑا ایمان خدا کو دکھاتے ہیں کسی بائبل سکالر نے یوں فرمایا ہے جہاں ہم اپنا ایمان خدا کو دکھاتے ہیں خدا اپنی شفا ہمیں دکھاتے جیسے اس پیغام کے شروع میں میں نے کہا کہ دو باتیں دیکھیں گے کہ آپ اپنے ایمان سے شفا پا سکتے ہیں آپ دوسروں کے ایمان سے بھی شفا پا سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے اس کنانی عورت کے بارے میں دیکھا کہ اس کی بیٹی کی شفا کے لیے کس کا ایمان تھا ماں کا ایمان تھا اور اس نے شفا پا آپ کی شفا کے لیے آپ کی بیوی ایمان رکھ سکتا آپ کی شفا کے لیے آپ کا شوہر ایمان رکھ سکتا ہے اگر کا ایمان کمزور ہے کسی کو اور اپنے ساتھ فیت میں جوائن کریں تاکہ وہ آپ کے ایمان کو اور بلڈ اپ کریں اور آپ ان کے ایمان سے شفا پاس ایک اہم سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کیا خدا شفا دینا چاہتا ہے اکثر لوگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کیا خدا مجھے شفا دینا چاہتا ہے ہاں اس نے بہت سے لوگوں کو شفا دی ہے بائبل مقدس میں ذکر ہے پر کیا خدا آج میری زندگی میں شفا اور معجزات کو لانا چاہتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں شاید خدا نے مجھے شفا نہیں دینی ہے میں نے ایسے ہی زندگی بسر کر دی یہ کہ سوال ہے جو پوری دنیا میں بازگشت گشت کرتا ہے اور پوری دنیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا آج نیڈ میں ہے شفا کی نیڈ میں ہے اطمینان کی نیڈ میں ہے روپے پیسے کی ضرورت ہے اور بہت سی ضروریات لوگوں کی زندگیوں میں ہیں اور شفا ایک ایسا فیکٹر ہے آلموسٹ ہر پرسن کو شفا کی ضرورت کہیں نہ کہیں آپ جائیں جہاں کہیں آپ جائیں سم ویئر سم بڑی نیڈ سی ہر جگہ کسی،, کسی نہ کسی کو شفا کی ضرورت ہے ہاں اور ہم یہ سوچتے ہیں یا خدا مجھے شفا دینا چاہتا ہے میری بیماری شاید بہت بڑی ہے یا خدا میری اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے اور اس کا جواب ہمیں کہاں پر ملے گا بائبل مقدس میں ملتا ہے جب یہ سمسی نے اپنی خدمت کی تو اس نے کن لوگوں کو شفا دی اس نے جن لوگوں کو شفا دی آج بھی وہ ان لوگوں کو شفا دیتا ہے بائبل میں کون سے ایسے لوگ تھے جن کو یسو مسیح نے شفا نہیں دی جن کو اس نے اس وقت بھی شفا نہیں دی ان کو وہ آج بھی شفا نہیں دے گا اور جن کو اس نے اس وقت شفا دی ان کو وہ آج بھی شفا دے گا کیونکہ یسو مسیح کل آج بلکہ اب تک یکس ہے تین حوالے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا متی آٹھ بار سولہ سے سترہ آئے جب شام ہوئی اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں اس نے روحوں کو زبان سے کہہ کر نکال دی کیسے نکال دیا زبان سے کہہ کر نکال دیا جب آپ بدروہیں نکالتے ہیں آپ کو ان پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں یسو مسیح کیسے نکالتا تھا زبان سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا کتنے بیماروں کو سب بیماروں کتنے بیماروں کو شفا دی یسو مسیح نے سب بیمار جس طرح کے بھی بیمار ہے جیسی بھی بیماری تھی جیسی بھی پرابلم تھی جیسی بھی سیکنس تھی یسو مسیح نے تمام بیماروں کو اچھا کر دیا آج یسو مسیح کن کو اچھا کرے گا تمام بیماروں کچھ اچھا. یسو مسیح کے سامنے کوئی بیماری بہت بڑی مشکل یا بیماری نہیں وہ سب کو شفا دے سکتے سترویں لکھا ہے تاکہ جو عیسائی نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں لی مطی ہمیں بتاتا ہے اس نے کیوں شفا دی اس لیے شفا دی کہ جو کچھ عیسائی نبی نے کہا تھا وہ پورا ہو اور عیسائی نبی نے کیا کہا تھا کہ اس نے ہماری کمزوریاں تھا لی اور ہماری بیماریاں اپنے اوپر لگی ہماری بیماریاں سب کو شفا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا سب بیماروں کو اچھا کر سکتا ہے کرتا ہے ہم نے ایمان رکھنا ہے اور اس کی شفا کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے متی نو باب اس کی پینتیس آیت اور یسو شب سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشصبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا کتنی قسم کی بیماری ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی کمزوری دور کرتا رہا چیزوں آج بھی یہ سمسی ہر قسم کی بیماری ہر قسم کی کمزوری کو دور کر سکتا لو کا چھ سترہ سی انیس اور میں اٹھارہویں اہتاب کے سامنے پڑھوں گا اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس میں سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھے. قوت اس میں سے نکلتی تھی اور کتنوں کو شفا ملتی تھی سب کو شفا آپ نے دیکھا یسو مسیح نے اپنی خدمت میں کچھ لوگوں کو شفا دی اور کچھ لوگوں کو نہیں دی جنہیں ایسا نہیں ہے جو اس کے پاس آیا اس نے اس کو شفا دی اپنے مسیحا سے لے لے شفا جو شفا پانا چاہتا تھا اور ایمان رکھتا تھا یسو مسیح نے اس کو شفا دی اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں اور آپ ایمان رکھتے ہیں تو آج شفا آپ کے لیے ایک عورت یسو مسیح کے پاس آئی جو بارہ برسوں سے بیمار تھی اور لکھا اس نے اپنا سارا روپیہ پہ خرچ کر دیا جب سارا روپیہ تبیبوں پہ خرچ کر دیا اس کے پاس کیا بچا کوئی بینک بیلنس نہیں یعنی وہ غریب ہوگی بھی اس کو شفا نہیں ملی اور اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھہرائی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کونا ہی چھولوں گی تو میں شفا آم. آم. وہ بھیڑ میں آگے آئی پریس کرتی ہوئی یہ سمسی کے پوشاک کے کونے تک پہنچ اس کی جو گارمنٹ تھی اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے نیچے جو ایک لائٹ بلو کلر کی پٹی لگی ہوتی تھی اور یہ جو لائٹ بلو کلر ہے یہ خدا باد کو اور خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے اس نے کہا اگر میں اس کی شاخ کا کونا چھو لوں اس سے مراد کونا نہیں ہے بلکہ اس کے جو لباس کے نیچے وہ لائٹ بلو رنگ کا ریبن یا پٹی لگی ہوئی تھی اگر میں اس کو چھو لوں گی تو مجھے شفا مل جائے اور وہ یس سو مسیح کے پاس آتی ہے اور یہ سمسی کو اس نے چھوا اور یہ سو مسیح اس نے کہا مجھے کس نے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت نہیں اور اسی گھڑی اس عورت نے شفا پائی so اگر آج آپ شفا پانا چاہتے ہیں یس مسیح آپ کے درمیان موجود ہے اس کا کلام اس کے وعدے اس کی حضوری دیرکدس ہمارے درمیان موجود ہے وہ سب کو شفا دے سکتا ہے ہر جگہ شفا دے سکتا ہے ہر بیماری سے شفا دے سکتا ہے کیونکہ اس کا نام یسو عزیزوں جو واقعات میں نے آپ کو ابھی بتائے یہ کس دور کے یہ شریعت کے دور کے ابھی فضل کا آغاز نہیں ہوا جن لوگوں کو یسو مسیح شفا دے رہا ہے وہ پرانے عہد میں ہیں وہ موسا کی شریعت میں ہیں وہ شریعت کی قید میں ہیں لیکن وہ سب شفا پا رہے ہیں آج ہم جس دور میں ہیں ہم نئے عہد میں ہیں ہم یسو مسیح کے عہد میں ہیں شریعت ہماری زندگیوں سے کینسل کر دی گئی ہے ایک نیا عہد ایک نیا لا ہماری زندگیوں میں لایا گیا ہے اگر پرانے عہد میں سب شفا رہے تھے تو نئے عہد میں کتنے شفا پائیں گے اس سے بھی زیادہ کیونکہ پرانیوں آٹھ باب اس کی چھٹی آیت میں فالوس و فرماتا ہے مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا پرانا عہد کمزور تھا پرانا عہد غلامی کا عہد تھا پرانا عہد موسا کا عہد تھا اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسو مسیح سب کو شفا دے ایون اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے توحبہ کیا یا نہیں کیا آپ چرچ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے آپ کو بپت ملا ہے یا نہیں ملا تمہیں شفا چاہیے شفا پاؤ یسو شاؤ یسو کے تمہاری مشن کون سی ہے تم ایف جی اے کے ہو سی پی اے کے ہو گاڈ کے ہو میتھوڈیا کے ہو یا کسی سے پوچھا جی نہیں جا تیرے ایمان نے تجھے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا تو اینگلیکن ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا تو کیتھلک ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا اور میں سوچتا ہوں پرانے عہد میں جو غلامی کا عہد ہے جو کاموں کا عہد ہے جو, جو جوے کا عہد ہے اس میں خدا یس مسیح صاحب کو شفا دے رہے ہیں تو ایک بہتر عہد میں نئے عہد میں وہ کیوں کر ہمیں شفا نہ دے اگر وہ پرانے میں تیار ہے سب کو شفا دینے کے لیے وہ نئے عہد میں بھی تیار ہے سب کو شفا دینا پرانا پرانے عہد کی بنیاد شریعت ہے پرانے عہد کی بنیاد بروں کا خون ہے پرانے عہد کی بنیاد کاموں پر ہے تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے لیکن نئے عہد کی بنیاد کیا ہے نئے عہد کی بنیاد یہ سمسیب حکموں پر نہیں ہے نئے عہد کی بنیاد یسو مسیح پر نئے عہد کی بنیاد یسو کے خون پر اور نئے عہد کی بنیاد محبت پر اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر بھی عمل کرو اے خداؤن سب سے بڑا حکم کون سا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت تھا اور اپنے پڑوسی سے اپنی ایمانت محبت دار. اگر وہ پرانے عہد میں اس اسکیا کو پندرہ سال اور دے دیتا ہے اگر وہ پرانے عہد میں نمان کوڑی کو شفا دیتا ہے اور انا اناجیل اربا میں اگر وہ نئے عہد میں اتنے بیماروں کو شفا دے رہا ہے اور سارے بیماروں کو شفا دے رہا ہے اور بھیڑ کی بھیڑ شفا پا رہی ایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار لوگ اس کے پیچھے تھے شاید کسی وقت میں دس ہزار کی بھیڑ ہو پندرہ ہزار کی بھیڑ ہو اور وہ سب کو شفا دے دیتا ہے عزیز پرانے عہد میں اتنا فضل ہے تو فضل کے عہد میں کتنا فضل ہے آللویہ! آگے بڑھے اپنے مسیح سے لے لے شفا آپ کے لیے شفا کا دین ہے. اسی کھڑی اس نے شفا یسو مسیح میرا شاید اپنے بچوں کی شفا کے لیے ایمان رکھے اپنے والدین کی شفا کے لیے ایمان رکھے آپ کا ایمان قوت کی امانت ہے فیتھ از فورس ایمان قوت کی امانت ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں شفا اور معذات کو ریلیز کر ایک سوال جو آج ہمارے سامنے ہے آج بہت سے لوگ شفا کیوں نہیں پاتے میں بہت سے لوگ جاتے ہیں اور بیمار کی بیماری واپس آ جاتے ہیں پچاس دفعہ لوگ دعا کرواتے ہیں اپنے لیے پھر بھی وہ بیمار کی بیماری رہ جاتے کیوں آج لوگوں کو شفا نہیں مل پرابلم کیا ہماری زندگیوں میں آئے ہم پڑھیں ستر باب اس کی چودہ سے لے کر سولہ آئے متی رسول کی معرفت اس کا سترواں باب اور چودہ آئد سے لے کر سولہ آئے بلکہ ہم اس کو بیس آئے تک پڑھیں گے چودہ آئد سے لے کر بیس آئے سو انیات میں ابھی ہم نے دیکھا ایک شخص یسو مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تیرے شاگردوں کے پاس اپنے بیٹے کو لایا اس کو مرگی تھی مگر وہ اسے اچھا نہ کس اور یہاں پر ایک سچویشن ہے کہ شاگردوں نے بہت سے معجزات کیے شاگرد یسو مسیح بھی خدمت کر رہا ہے کر رہا رہے بھی خدمت کر رہے ہیں اور معجزات کر رہے ہیں یسو مسیح منادی کر رہے اور معجزات کر رہے شگید بھی منادی کر رہے اور معجزات کر رہے ہیں یسو مسی نے انہیں اختیار دیا ہے شاگرد بھی بدروہے نکال رہے ہیں یسو مسیح بھی بدروہ نکال رہا ہے یسو مسیح بھی معاوضہ کر رہا ہے اور شاگرد بھی معاذات کر رہا ہے لیکن یہاں پر ایک ایسی سیچویشن ہے کہ ایک شخص یسو مسیح کے پاس آیا اور اس نے اسے گر کر سجدہ کیا اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اور کہا کیا یہ خدا میرے بیٹے پر رحم کر مرگی آتی ہے میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا مگر وہ اسے اچھا نہ کر انہوں نے کوشش کی مگر وہ اچھا نہ کر سا. انہوں نے دعائیں کی انہوں نے جھڑکا انہوں نے ہر پرنسپل کو اپلائی کیا انہوں نے ہر طرح سے گیت گائے انہوں نے اس پر ہاتھ رکھے انہوں نے اس پر تیل لگایا جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن وہ اس سے اچھا نہ کر سا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کو شفا دیں لیکن وہ اس کو شفا نہیں دے سکے اب آئے خداون یسو تو میری زندگی میں رہ۔ میرے بچے کو شفا دس نے جواب میں کہا آئے بیت اور کاج رو نسل میں کب تک تمہارے ساتھ مسیح نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ پرابلم کس میں تھی ابھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس شخص میں کیا ایمان کی کمی تھی کیونکہ لے کے بےد کاد اور کاجر رو نسل ٹیڑھی نسل جو ٹیڑھی راہوں پر چلتی ہے اور جو ایمان نہیں رکھتی ہے میں کب تک تمہارے ساتھ ہو کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس اور پھر لکھا ہے اٹھارویں آیت میں یسو مسیح نے اس بدروں کو جڑکا اور وہ اس لڑکے میں سے نکل گئی اور وہ اسی گھڑی اچھا ہو گیا ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح جھڑک کر بدروں کو نکالتا ہے ہاتھ رکھ کے بدروں کو نہیں نکالتا ہے یسو نے جھڑکا اور اسی گھڑی وہ لڑکا شفا پا گیا اور وہ بدرو اس میں سے نکل لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کیوں شاگرد اس کو شفا نہیں دے اور جب یہ میٹنگ ختم ہوئی اور وہ تنہائی میں جب یسو مسیح کے پاس تھے خلوت خانہ میں تھے تو انہوں نے یسو مسیح سے سوال کیا اے ربی اے مالک ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے ہم نے پہلے بھی بہت سے معجزات کیے ہیں تیرے نام سے ہم نے تیرے نام سے پہلے بھی بدروہیں نکال لی ہم نے تیرے نام سے پہلے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں خدا مند. لیکن اس لڑکے کو ہم کیوں نہیں شفا دے سکتے؟ تو یسو نے کیا جواب دیا یسو نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے تم اس کو نہ نکال اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے تم اس کو نہ نکال پہلی وجہ کہ آج بہت سے لوگ کیوں شفا نہیں پاتے ہیں ایمان کی کمی کے سبب بے اعتقادی کے سبب سے اور کم ایمان کے سبب جیسے میں اکثر کہتا ہوں بڑے بڑے ایمان سے بڑے معاوضات ہوتے ہیں چھوٹے ایمان سے چھوٹے معاوضات ہوتے ہیں ان میں ایمان تو تھا لیکن ایمان کی کمی تھی کم ایمان تم اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے اس کو نہ نکال سکتے اگر تمہارا ایمان زیادہ ہوتا تم اس کو نکال سکتے ایمان تو ہے لیکن کتنا ہے کم ایمان تم اپنے ایمان کی کمی کے سباب سے اس کو نہ نکال سکتے جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو صرف دعا اثر نہیں کرتی ہے ایمان بھی اثر کرتی جب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں خود تو صرف دعا نے اثر نہیں کرنا ہے ایمان نے بھی اثر کرنا ہے اگر اس وقت دعا میں اور دعا کے بعد آپ کے ایمان میں کمی ہے شاید آپ کام ایمان سے بڑا معاوضہ نہ سکتا جب آپ کو بڑے بڑے معاضات کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو سٹریچ کریں بڑا کریں بڑا ایمان خدا کو پسند آ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسا معاوضہ ہے جو نہیں ہو سکتا ہے یا ایسی شفا ہے جو نہیں ہو سکتی ہے یہ ایسی پرابلم ہے جو دور نہیں ہو سکتی ہے پھر بھی یہ سمسی دور کر سکتا ہے یہ بڑا ایمان ہے لوہیا جب ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ایمان کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے الہیا ایمان کے لیے سب کچھ ممکن ہے جا جیسا تیرا ایمان ہے تیرے ساتھ ویسا کئی بار خدا آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی پرابلمز لاتا ہے چھوٹی چھوٹی بیماریاں آتی ہیں آپ کی زندگی میں اور آپ ان چھوٹی بیماریوں سے اپنے چھوٹے فیت کو کرتے ہیں سردرد یسو کے نام سے دور ہو جا اور وہ دور ہو جاتا ہے بخار مسیح کے نام سے دور ہو جا اور وہ بخار دور ہو جاتا ہے پھر خدا چاہتا ہے کہ آپ کے ایمان کو اور ایکسپینڈ کیا جائے بڑا کیا جائے پھر آپ ایک بڑی حالات کے سباب سے یا کسی سباب سے ایک بڑی بیماری یا بڑی سیکنس یا بڑی پرابلم آپ کی لائف میں آتی ہے خدا سد چاہتا ہے آپ اپنے ایمان کو اور بڑھا کریں آپ اپنے ایمان کو اور بڑا کریں اور ایکسپینڈ کریں اور ایکسٹینڈ کریں اور بڑھاتے چلے جائیں اور جتنا بڑا آپ اپنا ایمان کرتے چلے جائیں گے اسی قدر معاضہ آپ کی زندگی میں آتے چلے. یہ بدرو نہیں نکال سکتے اس کو شفا نہیں دے سکتے سو so, اپنے ایمان کو ایکسرسائز کریں اپنے ایمان کو بڑھائیں انکریز کریں اور اس کو پریکٹس کریں اگر آپ نے کبھی سر درد کے لیے بخار کے لیے ایمان نہیں رکھا ہے شفا نہیں پائی ہے تو کل کو جب بڑی پرابلم آپ کی لائف میں آئے گی بڑی بیماری آپ کی زندگی میں آئے گی اس بڑے پرابلم کے انکاؤنٹر کرنے کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے آج چھوٹی چیزوں سے ایکسرسائز کریں اور اپنے ایمان کو آپ بڑا کرتے چلے جائیں اور خدا کئی بار ایسے ناممکن سچویشن آپ کے سامنے آنے دیتا ہے ایسی بیماریاں آپ کے فیملی میں آپ کی لائف میں ایسی پرابلم آپ, آپ اپنی ایمان کو اور بڑھا سکے اگر شاگرد اسی ایمان پر رہتے جو وسط ان کا تھا تو وہ یسو کے جانے کے بعد بھی کبھی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے اگر ان سے ایک بدرو نہیں نکل رہی تو انہوں نے کیا بڑے بڑے کام کرنے ہیں لیکن یسو مسی نے سکھایا ان کو بتایا اپنے ایمان کو بڑا کریں اپنے ایمان کو سٹریچ کریں زیادہ کریں تاکہ زیادہ بڑے معاہدات ہو سکیں اسی طور سے کئی بار ایمانداروں کی زندگیوں میں خادموں کی زندگیوں میں خدا بڑی سچویشن کو آنے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کو اور ایکسپینڈ کر سکیں اور بڑے معاہدات کو حاصل کر سکیں کیونکہ جب خادموں کا ایمان اور ایمانداروں کا جو ایمان ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا بڑا ہوگا پھر وہ آل لوگوں کی بھی ہیلپ کس ایمان کے تعلق سے دو خاص باتیں میں اس بتا کو بتانا چاہوں گا ایمان محبت میں بڑھتا ہے اللہ اگر آپ محبت میں زندگی بسر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے ساتھ تو ایمان کیا ہوتا ہے بڑھتا آپ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں میں بھی آپس میں بارہ لوگ ہیں ان میں بھی آپس میں کلش ہے خداوند بڑا کون ہے خداون تیرے رائٹ ہینڈ پہ کون بیٹھے گا تیرے لیفٹ سائیڈ پہ کون بیٹھے گا شگردوں میں بھی آپس میں کئی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں محبت کی کمی ہے اپوزیشن کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے خداون کو موقع دے رہا ہے خدا ہمیں بھی موقع دیتا ہے ہم محبت میں زندگی بسر کریں کیونکہ ایمان محبت میں بڑھتا ہے ایمان لو میں گرو کرتا ہے اور جب ہم محبت میں چلتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا اور ہم اپنی محبت کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک آیت جو میرے سامنے رہتی ہے اپنے دشمنوں سے محبت کرو اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو ہماری محبت کا ٹیسٹ کیا ہے وہ لوگ جو آپ کے خلاف ہیں وہ جو آپ کو برا کہتے ہیں گھر میں جو لوگ آپ کے خلاف ہیں بہو اور ساس کی پرابلم ہے یا کہیں بھی فیملی میں ایسے ہیں خدا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی محبت کو شروع کر سکیں اپنے دشمنوں سے مخالفوں سے محبت کرو محبت میں ایمان گرو کرو ابلیس اگر کسی چیز سے خوف زیادہ ہے وہ آپ کے ایمان سے جو آپ یس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ سے خوف زیادہ ہے کیا ہے شایتی بھی اس کے سامنے تھر تھراتے اور کامتے ہیں ڈرتے ہیں کس کے سامنے خدا کس اور جب اسی خدا پر آپ کا ایمان ہے وہ اس ایمان کے سامنے بھی کامتے ہیں تھر تھراتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں اگلیس شیتان ہیں بیماریاں مسائل فیلئرس حالات ایک چیز سے خوف زدہ ہیں اور وہ چیز کیا ہے آپ کا ایمان, ایمان کبھی شکست نہیں کھاتا ہے ایمان کبھی ڈپریس نہیں ہوتا ہے ایمان کبھی فیل نہیں ہوتا ہے ایمان کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے فیتھ از آلویز وکٹوریس ایمان ہمیشہ غالب آتا ہے ایمان میں ہمیشہ ترقی ہے ایمان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے ایمان ہمیشہ شفا کو خداً اس کو کیوں نہیں نکال سکے یسو مسیح نے کہا اپنی کام اتقادی کے دوسری بات کہ لوگ آج کل شفا کیوں نہیں پاتے ہیں وہ سی کتاب میں لکھا ہے میرے لوگ ادب معرفت کے سبب سے ہوتے ہیں لیک آف نالج ادب معرفت شفا کس کے لیے ہے آپ کے لیے شفا کس کے لیے ہے میرے لیے سب کہیں شفا کس کے لیے ہے میرے لیے شفا میرے لیے وہ سولی چڑھا میرے ہی لیے اس نے کوڑے کھائے میری ہی شفا کو اس نے سب کچھ سہا شفا کس کے لیے ہے میرے لیے عدم معرفت کے سباب سے میرے لوگ ہلاک ہلاک ہوتے ہیں کس کے لوگ غیر قوم میں نہیں میرے لوگ خدا نے کہا ہلاک ہوتے ہیں بیماری میں ہیں مشکل میں ہیں مصیبت میں ہیں کس کی وجہ سے مارفت کی وجہ سے پہلا پترس دو بھاپ اور اس کی چوبیس میں یو لکھا ہے اور اسی کے, مار کھانے سے تم نے شفا اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی پا چکے ہو یہ نہیں کہ تم شفا پاؤ گے تمہیں شفا ملے گی بلکہ پترس ہمیں بتاتا ہے اپنے پہلے دوسرے باپ کی چوبیسویں آیت کے دوسرے حصے میں اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی تمہیں شفا مل چکی ہے تم شفا پا چکے ہو کیونکہ اس نے مار. عزیزو مسیح کو آپ کے لیے انتالیس کوڑے لگائے کتنے کوڑے لگائے گئے انتالیس شریعت میں کتنے کوڑے تھے چالیس تھے لیکن جب یہودی لوگ کوڑے لگاتے اور سزا دیتے تھے تو وہ ایک کام کر دیتے تھے رحم کرتے ہوئے چالیس کوڑوں کو وہ انتالیس بنا دیتے ایک چھوڑ دیتے تھے ہم اس پر رحم کر رہے ہیں شریعت میں لکھا چالیس کوڑے لگائے جائے مجرم کو تو یہ سمسی کو چالیس کوڑے لگائے گئے اسے ایک پول کے ساتھ باندھا گیا ایک بانس کے ساتھ اور اس کی کمر پر انہوں نے مس ٹی وہ کوڑا تھا جس سے انہوں نے اس کی کمر پر کوڑے لگائے اور اس کے تین شاخے تھی اور اس کے آگے شیشے کے یا لوہے کے تیز ٹکڑے باندھے ہوتے تھے اور جو کوڑے لگانے والے تھے وہ زور کے ساتھ اس کی پیٹ پر مجرم کی پیٹ پر وہ کوڑا مارتے تھے اور جب وہ ایک دفعہ کوڑا لگاتے تھے تین مرتبہ اس پر نشان پڑتا اور جب انتالیس مرتبہ اسے کوڑے لگائے گئے تو اس کو آپ تین سے ملٹی کر لیں کتنی بار اس کے پیٹھ پر زخم لگے اور اس لیے یہ جی سیاف رماطا ہے اس کی پیٹھ پر ریگاریاں بنائیں گی جیسے کھیتوں میں کیاریاں بنائی جاتی ہیں اس کی پیٹ پر ریگاریاں بنائیں گی یہ کس کے لیے تھا میری شفا کے لیے تھا یہ کس کے لیے تھا آپ کی شفا کے لیے تھا جب یہ سمرسی نے اتنی بڑی قیمت دی ہے آپ کیوں آج بیمار رہیں گے آج ہم نے شفا پانی ہے یسو کے نام سے آمین ہم شفا پا رہے ہیں یسو کے نام سے آمین ہم <متحد> شفا, <متحد> شفا پا چکے ہیں یسو کے نام سے اور پھر رومی دستور کے مطابق انہیں یسو موسیح کو کوڑے لگائے پھر پر لٹا دیا اس کو اور اس کی کمر پر انہوں نے نمک چھڑک دیا کیا چھڑک دیا نمک لگا دیا کچن میں آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں آپ کی انگلی کاٹ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں آج نمک یا مرچ بہت لگ رہی ہے ننگی پیٹ ہے اس کی انتالیس کوڑے لگائے گئے اس کے اوپر نمک کو چھڑک دیا گیا ہے وہ زمین پر آندے لیٹا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے شدید کرب کی حالت میں ہے بے چینی کی حالت میں ہے اور اس کے برداشت سے باہر ہے لیکن اس نے میرے لیے سب کچھ سہا اس نے تیرے لیے سب کچھ سہا تاکہ آج ہم شفا پائیں امین یہ ہے مارفت یہ ہے سچائی تم سچائی کو جانو گے سچائی تمہیں ساتھ. جب آپ نے شفا के लिए دعا کرتے ہیں خدا و جب تڑڑے کھائے جب تیری پیٹ پر اگاریاں بنائی گئیں میری بیماری اس میں ڈال دی گئی بائبل اسکالر ہمیں بتاتے ہیں جب یہ سمسیح کی پیٹ کے اوپر پکوڑے لگائے جا رہے تھے اور انتالیس کوڑے لگائے گئے تو ہماری بیماریاں اس کی پیٹ میں ڈالی جا رہی اس کے زخموں میں ہماری بیماریاں تمام انسانیت کی بیماریاں کہاں پر ڈال دی گئیں یسو مسیح کے زخموں میں ڈال دی گئی جہاں یسو مسیح نے کوڑے کھائے ہر ایک بیماری ان کوڑوں میں ڈال دی گئی ان زخموں میں ڈال دی گئی میں ہماری خاطر سہے اور پھر اس کے بدن کو سلی پر مسلوب کر دی ہماری بیماریاں اس کے بدن میں ڈال دی گئی اس کے بدن کو ننگا کیا گیا اس کے خون کو نکالا گیا اس کے گوشت تو پیچھے کیے گا کوڑے کھانے سے تاکہ بیماریاں اس میں ڈال دی جا سکے تاکہ بیماریاں اس کے بدن میں ڈالی جا سکیں آپ کی بیماریاں یس مسیح کے بدن میں ڈال دی گئی آپ کی بیماریاں آپ کی ہر بیماری آپ کا اندا پن آپ کا پیرس آپ کا لنگڑا پن آپ کی ساری ڈیزیز یس سمسی کے بدن میں ڈال دی گئی آئی اور پھر بدن کے ساتھ کیا کیا بدن مسلوب کر دیا گیا ہے بدن سلیپ پر مسلوب کر دیا گیا ہے اور بیماریاں بھی مسلوب کر دی گئی بدن مار دیا گیا ہے بیماریاں بھی مار دی گئی ہیں آمین کیونکہ بیماریاں کس کے اندر ہیں اس کے بدن کے اندر ہیں اس سے پہلے کہ میرا یہ سو پر جائے اور میرے گناہ کو اپنے اندر لے لے میرے گناہ کو اپنے اوپر لے لے میرے گناہ کو اپنی روح میں لے لے اس سے پہلے کہ یہ سمسی میرے لیے مصلوب اس نے کہا بیٹا میں تیری بیماریاں بھی لے لیتا ہوں بیٹی میں تیری بیماریاں بھی لے لیتا ہوں میرے بدن پر ان بیماری کو آنے دو مجھے انتالیس کوڑے لگائے جائیں خدا نے بنا عالم سے پیشتر یہ منصوبہ بنا دیا کہ انتالیس کوڑے یہ سمسی کو لگائے جائیں اس کے بدن کو کھولا جائے اس کے خون کو بہایا جائے تاکہ اس کے بدن میں وہ بیماریاں ڈال امین منتقل کر دی جائیں میری اور آپ کی اور ساری بیماریاں یہ سسی کے زخموں میں منتقل کر دی گئی ہیں اور جب میرے یہ نے سلیپ پر اپنے بدن کو مسلوب کر دیا اپنی جان دے دی وہ بیماریاں بھی اس کے اندر مر گئی ہمیشہ کے لیے مر گئی امین جیسے ہمیشہ کے لیے گناہ ختم ہو گئے اسی طرح ہمیشہ کے لیے بیماریاں اس کے بدن میں سیل کر دی گئی میرے لیے یسو نے کوڑے کھائے ہیں میرے لیے یسو مسلوب ہوا ہے تاکہ میری بیماری اس میں داخل ہو اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی یہ وہ کانسیپٹ یہ وہ سچائی ہے یہ وہ تعلیم ہے جو پتر سمے دیتا ہے اس کے مار خانے سے تم نے شفا پائی عیشا فرماتا ترپن میں باب میں تم شفا پاؤ گے اس کے مار خانے سے پترس فرماتا ہے تمہیں شفا مل گئی اس کے مار کھانے سے کیونکہ بیماریاں میرے یسو کے بدن میں ڈال دی گئی سرجری کر دی گئی ہے ساری بیماریاں اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں اور آج جب ایمان لاتے ہیں کہ وہ مسیح ہے کہ وہ شافی ہے تو اس کی شفا میرے بدن میں آتی آمین اور جب یہ میسج سن رہے ہیں ہیلنگ انوائنٹنگ آپ کی زندگی پر آ رہی ہے اس شفا کو رسیو کرے اس نے کوڑے کھائے وہ سلیپ پر چڑھ گیا جب اس کے بدن کو سلیپ پر قتل کیا گیا بیماریاں بھی قتل کر دی اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا ہی فوڈ دا ڈیول آن دا کراس ہی فول دا ڈیول آن دا کراس اس نے سلیپ اور ابلی سی کوتوں کا بار تو ماشاء بنا اس نے سلیپ پر ابلیس کو بیوقوف بنا دیا اور اس نے کہا آئے موت تیرا ڈانگ کہاں رہا آئے بیماری تیرا زور کہاں رہا آئے گنا تیرا زور کہاں رہا سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے بیوقوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خداون کی قدرت ہے سلیب خدا کی قدرت دشمن نے سوچا ہم اسے کوڑے لگا رہے ہیں ہم اسے ازیت دے رہے ہیں ہم اس کو دکھ دے رہے ہیں سنے کا کوئی بات نہیں مجھے یہ برداشت کرنا ہے کیونکہ ایک بار میں یہ برداشت کر لوں گا پھر میری کلیسیا کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گی کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور شفا اس کے لیے مقرر کر دیں گی آمین. نے اپنی خون سے ہماری شفا کی مہر لگا دی ہے شفا کی سٹیمپ لگا دی ہے کیونکہ میں نے تمہاری بیماریاں لے لی ہے جو شفا پا۔ پرانے عید میں اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ نئے ادمی وہ کہتا ہے تم پہلے ہی شفا پا چکے ایمان رکھو ایمان میں چلو شفا میں آگے بڑھتے چلو۔ آمین۔ کیسی خوبصورت اور پیاری بات یسوع مسیح نے ہمارے لیے کی۔ دشمنوں کو اس کو سزا دے رہے ہیں وہ سوچنا میں اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں لیکن یسوع نے کہا یہ سب کچھ میرے لیے ہونے دو کیونکہ آئے باپ, میں ان کی بیماریوں کو اپنے اوپر لے رہا ہوں. تاکہ میری کلیسیا بیمار نہ رہا. اس نے بیابانی کلیسیا کے ساتھ بھی ایسے کیا لیکن ہے چالیس برسوں میں نہ وہ بیمار ہوئے نہ ان کے جوتے پرانے ہوئے نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے نئے حد میں بھی اس نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے اور ہمارے لئے ایسا ہی کام کیا ہے آمین آج اور ابھی آپ کی شفا کا وقت تیسری بات اور آخری بات شفا کے تعلق سے جو میں سچ بتاؤں گا یقو پانچ باپ اس کی چودہ اور پندرہویں میں یوں لکھا ہے اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو تو کس کو بلائے کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ میرے نام سے تیل مال کر دعا کریں یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں میں کئی مہینوں سے شاید پر غور کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں تیل جو ہے صرف ایمانداروں کو لگانا جائے. اگر کوئی کلیشیا میں سے بیمار ہو ایمانداروں میں سے بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ تیل مالکہ میرے نام سے دعا کریں اور پھر یسم مسیح نے شفا کی کنڈیشن بتائی کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے اس کے باعث بیمار پہ جائے گا اور خداوند اس سے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گنا کی ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی کلیشیا کے بزرگوں کو بلائیں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور جو بھی کلیسا کے بزرگ ہیں جو میرا میسج سن رہے ہیں اور ٹیپ پر اس میسج کو سنیں گے ایمان سے دعا کریں دیکھا ہے جو دعا ایمان سے کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے اور میرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کئی بار غلط دعاؤں کی سبب سے لوگ شفا نہیں پاتے جب لیڈرز پورے ایمان کے ساتھ دعا نہیں کرتے ہیں لوگ شفا نہیں پاتے لیڈرس چرچ لیڈرس آپ کے ایمان پر بہت سی لوگوں کی شفا ڈپینڈ کر رہی ہے بہت سے لوگوں کی ہیلنگ آپ کے فیت پہ ہنج کئے ہوئے ہے آپ کے ایمان کے انتظار میں آپ اپنا ایمان ریلیز کریں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا جتنی بڑی بیماری ہے جو بھی بیماری ہے جیسی بھی مشکل ہے آپ ایمان رکھیں اور دعا کریں سوناسلی کے نام سے اور چل سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے اڑتیس برس سے وہ شخص بیمار ہے اور آئی کے دروازے کے باہر جو خوبصورت کہلاتا ہے بیٹھا ہوا ہے اور پتھر سر ہونا جاتے ہیں اور سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے جو کچھ میرے پاس ہے کیا میرے پاس ہے ایمان میرے پاس ہے ایمان سونے اور چاندی سے بڑھ کر شفا سونے سے نہیں خریدی جا سکتی ہے شفا چاندی سے نہیں خریدی جا سکتی ہے شفا دولت سے نہیں خریدی جا سکتی ہے جو کچھ میرے پاس ہے یا سناسری کے نام سے اٹھ اور چل پھر اور اسی لہمے وہ لنگڑا چلے تو جب بھی آپ دعا کرتے ہیں ایمان سے دعا کر جب لیڈرز دعا کرتے ہیں ایمان سے دعا کر جب بھی کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے جو بھی بیماری ہے ایمان رکھے خدام شفا دے خدام شفا دے رہا ہے کیونکہ شفا خریدی گئی ہے آپ کی شفا کے لیے قیمت دی گئی ہے شفا کو پرچیز کیا گیا ہے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو شفا کے لیے لوس کرتے ہیں وہ قیمت اس شخص کے لیے ہو جاتی ہے، کارآمد ہو جاتی ہے فائدہ مند ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں وہ کام جو دعا ایمان سے کی جائے گی اس کے باعث بھی مار پا جائے گا اور اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے خدا سے اٹھا کھڑا کرے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں اس ایمان سے دعا کریں کہ شفا ملے گی شفا کے لیے اس نے مار کھائی ہے شفا کے لیے قیمت دی گئی ہے شفا پانا اس کی ہماری ہمارا حق ہے شفا پانا شفا دینا اس کی فطرت ہے اس کی نیچر ہے اس کی ذات ہے شفا پانا ہمارا حق ہے تو جب بھی آپ دعا کرتے ہیں فیت کے ساتھ دعا چاہے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے اپنے لیے دعا کرتے ہیں ایمان رکھیں خدا کی شفا اس کی زندگی میں ابھی اور اسی لمحے داخل ہو آمین تین باتیں میرے شفا کے تعلق سے آپ کو بتائیں اور ان کو آپ اپنی زندگیوں میں پائے کریں کام ایمان کے سبب سے یا بےدکابی کے سبب سے آپ اپنی شفا کو لوز کر سکتے ہیں یا حاصل نہیں کر سکتے دوسری بات ادب معرفت کے سبب سے نالج نہ ہونے کے سبب سے آپ اپنی شفا کو رسیو کرنے میں پیچھے رہ سکتے ہیں تیسری بات میں نے آپ کو بتائیں غلط دعائیں یا غلط ایمان آپ کی شفا کو روک سکتا ہے ان چیزوں پر غور کریں یا جو اپنی زندگی میں ان چیزوں پر ایمان لائے آج اپنی زندگی میں خداوند ابھی اسی لمحے آپ کو شفا دے گا اس عورت کی اس کنانی عورت کی بیٹی نے اسی لمحے شفا پائی جس لمحے وہ ایمان لائے جا تیرے ایمان نے تیری بیٹی کو اچھا کر دیا دی شفا آپ کے لیے خریدی گئی ہے آپ کی شفا کے لیے قیمت دی گئی ہے آپ کی بیماریاں یہ سمسی کے بدن میں منتقل کر دی گئی ہے آج آپ کو بیمار رہنے کی ضرورت نہیں مسیح نے ہمارے لیے انتالیس کوڑے کا 39 اس کا ایک مقصد تھا اور آج کی میڈیکل ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جو میجر ڈیزیزز ہیں مین بیماریاں ہیں میجر بیماریاں ہیں وہ کتنی ہیں وہ انتالیس اور ان بیماریوں میں سے ہی دوسری بیماریاں یا ان کے سمٹمس نکلتے ہیں جب یہ سمسی نے ہمارے لیے کوڑے کھائے تو اس نے ان میجر 39 نائن کے لیے وہ کوڑے کھائے اور اس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے اور وہ ساری بیماریاں اس کے بدن میں شفٹ کر دی اس نے اپنے اوپر لے لی ہیں تاکہ آج ہم بیمار نہ رہیں شفا میں زندگی میں صحت تندرستی اور اس کی قدرت میں زندگی بسر کرتے آمین خدا مدافع